اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حکیم یہاں سے ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جن منافقین کا تعلق کو مدینہ شہر سے نہیں ارد گرد کے دیہاتوں سے تھا منافقین آراب الب دیہاتی اشد و کف و نفاقا وہ زیادہ سخت ہیں کفر میں بھی اور منافقت میں بھی وہ اجدرو اور وہ اسی لائق ہیں اللہ یعلمو کہ نہ جانے نہ سیکھیں حدود ما انزل اللہ علی رسول احکام حدود کا مینہ شریعت کے احکام شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا قاعدے کہ وہ نہ سیکھیں وہ احکام جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارے چونکہ وہ دیہات میں رہتے ہیں شہر میں کم آتے ہیں جہالت اور لا بہت زیادہ ہیں اس لیے وہ کفر میں اور منافقت میں بنسبت شہریوں کے زیادہ سخت ہیں واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے ومن العراب اور کچھ دیہاتی وہ ہیں یت تاخیزوں مایون فیکو جو ٹھہراتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو مغرمن تاوان چٹی جرمانہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے تو اسے تاوان سمجھتے ہیں وجہ تربس و بکم اور انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کا یعنی مسائب شکست اس کا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کوئی حادثہ پہنچے شکست ہو جائے الم دا ایر سو پر ہے گردش بری بدو آئی جملہ ہے جی اور مانا یوں کر لیں انہی کے نصیب میں ہو گردش بری یعنی مسلمانوں کو ملنے والے انعام اور مسلمانوں کو ملنے والی فتوحات اور مسلمانوں کو ملنے والا مال غنیمت یہی ان کے لیے بڑا حادثہ ہے اور بڑی مصیبت ہے و سمیع علیم اور اللہ سننے والے ہیں ہر آواز پکار کو علیم اور اللہ جاننے والے ہیں ہر ایک کی حالت کو ومن العراب میمن من بلا منافق دیہاتیوں کا ذکر کیا تو مقابلہ مومن دیہاتیوں کا ذکر ہو راج جو دیہات میں رہنے والے مومن ہیں ومن العراب اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر یعنی اللہ کے تمام آکام پر اور ایمان لاتے ہیں قیامت کے دن پر ویت تاخذ و معیون اور بناتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو بات ان اللہ اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا و سلاواتر رسول اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ اللہ سنو انہا قربت اللہ بے شک یہ خرچ کرنا قربت کا ذریعہ ہے لہم ان کے حق میں کہ وہ اسی نیت سے خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ کرنا واقعی ان کے حق میں اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے خلحم اللہ فی رحمت ہی یقیناً داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے وہ سابقون الاول بشارت آگے بڑھنے والے پہلے پہلے من مہاجرین من بی یعنی تمام مہاجر اور انصار والذین نتاؤ ہوں بے احسان جنہوں نے ان مہاجرین و انصار کی پیروی کی بے احسان ان نیک کرداری میں یا احسان بامینا اخلاص اخلاص کے ساتھ پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ یہی ہے کامیابی بڑی کچھ حضرات نے یہ کہا کہ وہ سابقون اولون یہ وہ لوگ ہیں جو بدر میں شریک تھے کچھ حضرات نے اس کو ذرا وسیع کیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بیت رضوان اس میں جو صحابہ شریک تھے جن کی تعداد چودہ سو تھی کچھ مفسرین کا خیال ہے جنہوں نے قبلہ تین کی طرف نمازیں پڑی ان تمام اقوال کو سامنے رکھ کے سب سے صحیح اور مناسب مفہوم یہ ہے کہ وہ سابقون الاولون امت کے اعتبار سے ہے جی باقی تمام امت کے اعتبار سے تو اب کیا معنی کریں گے سابق اور مقدم ساری امت سے یعنی مہاجرین اور انصار اور جو مہاجر نہیں ہجرت نہیں کی اور انصار میں بھی وہ شامل نہیں وہ آ گئے جی ولزی نتباؤ ہوم میں تو جمی صحابہ اس آیت کا مسداک ہے جی تمام صحابہ اور یہ صحابہ کی عظمت پر بہت بڑی دلیل ہے جی قرآن پاک کی یہ آیت عظمت صحابہ پر بڑا واضح ثبوت ہے اور بڑی واضح دلیل ہے اور اس میں تمام صحابہ شامل ہیں فتم مکہ کے دن ایمان لانے والے فتم مکہ کے بعد ایمان لانے والے غزب تبوک کے بعد ایمان لانے والے حجت الوداع کے دن ایمان لانے والے حجت الوداع کے بعد ایمان لانے والے ولزینت تب میں یہ سارے صحابہ شامل ہیں جی اللہ کی رضا اور جنت کا وعدہ اور ذالک الفوز العظیم کامیابی کا اعلان اس کے بعد کوئی کتاب کوئی تاریخ کسی عالم کا کال مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وقت نہیں ہے جی اسے ہم نے نہیں دیکھنا میں نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی آج پھر بیان کرنے لگا ہوں آپ کا ذہن بنانا چاہتا ہوں میار ترازو اور کسوٹی کسی کو پرکھنے کی یہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور مستند فرمان ہے جی پر ہم نے پرکھنا ہے تاریخ کو بھی اور انہیں پہ ہم نے پرکھنا ہے علما کے اقوال کو بھی پھر لو طبن یاہیا ابو مکھنف جیسے کزاب واکدی جیسے لوگ ان کی باتیں اور ان کے اقوال اور ان کی روایتیں ان کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی صحابہ سے بزن ہوتا ہے تو وہ اپنی عقل کا ماتم کرے گی جی وہ بے وقوف آدمی ہیں اہمک آدمی ہیں عقل مند وہ ہے جو صحابہ کو قرآن کے آئینے میں دیکھے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے ورنہ اقوال جو ہیں بعد کے لوگوں کے اقوال کہ فلاں نے یہ لکھا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مسلم کی حدیث جو ہے دوسری جلد میں صفحہ نمبر نوے پر روایت اس میں حضرت عباس کا کال پڑھو یہ جو تم اقوال پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہو اور اس پر ناچتے کودتے رہتے ہو فلان نے یہ لکھا ہے فلان نے یہ لکھا ہے فلانے نے یہ لکھا ہے نے معاویہ کے متعلق یہ کہا ہے وہاں فلان فلان نہیں ہے کہنے والا حضرت عباس ہے نبی پاک کے چچا ہیں جن کے متعلق آپ نے فرمایا تھا چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے حضرت علی کے متعلق جو لفظ انہوں نے کہے حضرت عمر کی عدالت میں اسے پڑھو سناؤ لوگوں کو دوسرے حضرت معاویہ کے بارے میں تو بڑے اقوال چہ چہ کے بیان کرتے رہتے ہو اور اس پر خوش ہوتے رہتے ہو اور کتابیں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہو یہ دیکھو جی فلاں نے یہ لکھا ہے یہ دیکھو جی فلاں نے یہ لکھا ہے تم میں ہمت ہے تو مسلم کی وہ حدیث لوگوں کو ترجمہ کر کے سناؤ میں نہیں سناؤں گا میں نہیں سناؤں گا تم سناؤ لوگوں کو تمہاری زبان سے لوگ سنے تمہاری زبان جو حضرت معاویہ کے متعلق بکواس کرتی رہتی ہے اسی زبان سے وہ جملے سناؤ جو حضرت عباس نے حضرت علی کے متعلق کہیں میں تو اسے مانتا ہی نہیں میں تو اپنے اصول پر اسے پرکھوں گا میرا اصول کیا ہے شریعت نے مجھے کیا سکھایا ہے میں نے حضرت علی کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے میں نے حضرت علی کو نبی پاک کے فرمان کے آئینے میں دیکھنا ہے میں نے دیکھا کہ حضرت علی بکون الاولون میں ان کے متعلق قرآن کہتا ہے اولا کا ہم المتقون حم المفلحون ہم الصادقون ہمر راشدون رضی اللہ عنہم لحم جناتن میں نے قرآن کو دیکھنا ہے میں نے یہ کہنا ہے کہ حضرت علی صادق ہیں میں نے یہ کہنا ہے کہ حضرت علی امین ہیں میں نے حضرت عباس کو نہیں دیکھنا کہ وہ حضرت علی کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں میں نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن حضرت علی کو صادق کہتا ہے امین کہتا ہے تو میں حضرت عباس جیسے آدمی کے وہ جملے اس میں تعویل کر دوں گا تعویل یہ کروں گا کہ حضرت عباس جیسا آدمی حضرت علی کے متعلق اس طرح کے جملے نہیں کہہ سکتا یہ بات کے کسی آدمی نے شرارت کی ہے اور مسلم میں اس کو گھسڑ دیا ہے مسلم میں اس کو گھسڑ دیا ہے میں اس کی تعویل کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میں اس روایت کو نہیں مانتا جو روایت حضرت علی کی کردار کشی کرتی ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا اس لیے کہ وہ قرآن کے ساتھ نہیں جڑتی نہیں لگتی قرآن کے ساتھ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں تم میں حیا ہے اور شرم ہے تو تم بھی اسی اصول پر آؤ کہ حضرت معاویہ عمر بن آس تلاؤ زبیر ان کو ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے اس کے مقابلے میں ہم نے کسی کا قول کسی کا فرمان ہم نے نہیں دیکھنا اگر کوئی قول آ گیا ہے, اس میں ہم تعویل کریں گے تعویل نہ ہو سکی ہم اسے چھوڑ دیں گے قرآن کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس اصول پہ آؤ نہ تم قرآن کو چھوڑ کر کتابوں پہ چلے جاتے ہو ابھی تو میں نے بخاری میں سے ایک روایت پیش کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا کہا ہے وہ کیوں نہیں سناتے ہو لوگوں کو حضرت معاویہ کے متعلق جو بعد کے لوگ ہیں ان کے اقوال سناتے رہتے ہو اور حضرت علی کے متعلق جو نبی پاک نے فرمایا اور بخاری میں درج ہے سناؤ سے کبھی ترجمہ کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ نبی پاک نے حضرت علی کے متعلق کون سے جملے کہے تھے کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا فاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا جس نے مجھے دکھایا اس نے رب کو دکھایا بتاؤ لوگوں کو نبی پاک نے یہ جملے کون سے موقع پہ کہے تھے اس کا پس منظر کیا تھا کس نے حضرت فاطمہ کو تکلیف دی تھی کیوں فاطمہ روتے ہوئے نبی پاک کے گھر آئی تھیں سناؤ لوگوں کو وہاں چپ ہو جاتے ہو وہاں خاموش ہو جاتے ہو اور معاویہ کے بارے میں بات آتی ہے تو تمہاری زبانیں کھل جاتی ہیں تین تین لمبی میل زبانیں لمبی کر کے بکواس کرنے لگ جاتے ہو حضرت علی کے متعلق جو وہ بخاری کی روایت ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کس موقع پہ نبی پاک نے کہا اور تم نے ان کلمات کو حضرت بکر سے فٹ کر دیا کہ وہ باغ فدق لینے کے لیے گئی تھیں تو حضرت بکر نے انہیں دکھایا شرم نہیں آتی تمہیں یہ جملے نبی پاک نے کس موقع پر کہے تھے کیا واقعہ تھا کیا پس منظر تھا اس کا فاطمہ کیوں روتے ہوئے نبی پاک کے گھر آئی تھیں اور نبی پاک نے یہ جملے کہے تھے اور اس کے برعکس میرے آقا کا دوسرا داماد ہے جس کے متعلق میرے نبی فرماتے ہیں اگر میری سو بیٹیاں ہوتی اور یکے بادیگر دیگر مرتی چلی جاتی تو میں سو کی سو بیٹیاں عثمان کو دیتا چلا جاتا اس پر تو نبی پاک اتنے خوش ہیں اس پر تم بھونکتے رہتے ہو ان کی تم کردار کشی کشی کرتے رہتے ہو تو میار کیا ہے جتنے لوگ میری گفتگو کو سن رہے ہیں میار اللہ کا قرآن ہے اس پہ پرکھیں گے ہم حدیث کو اس پہ پرکھیں گے ہم علماء کے اقوال کو اس کے ساتھ جڑ گئے تو مان لیں گے اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے ہم قرآن کو مانیں گے ہم حضرت علی کو صادق مانتے حامدرت علی کو امین مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے صادق تھے وہ سارے امین تھے وہ سارے صاف ستھرے پاکیزہ لوگ تھے وہ گناوں سے پاک تو نہیں تھے لیکن امدن وہ گناوں کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے گناوں پہ اصرار نہیں کرتے تھے اور اگر ان سے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا تو اللہ کہتے ہیں اللہ مغفرتن کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا معاف کر دی و ممن ہاؤل کو منل آراب منافکون تخویف اور تمہارے ارد گرد میں کچھ لوگ منافق ہیں ہاؤل آس پاس یعنی مدینہ کے جو ارد گرد ڈیری ہیں کچھ گاؤں ہیں تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہیں ومین اہل مدینہ اور مدینہ کے بھی بعض لوگ مردو الفاق مردو حضرت شاہ عبد القادر نے مانا کیا اڑ رہے ہیں آڑ اب آپ مانا کر لیں پکے ہو گئے یعنی ڈٹ گئے خود مدینے میں لا مہم میرے پیارے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے نہ نو نہ ہم انہیں جانتے ہیں سن عز ہم, ہم ان کو عذاب دیں گے دو مرتبہ اہد ہم آفت دنیا ول اخرا ایک عذاب دنیا میں دیں گے رسوائی نفاق کے ظاہر ہونے پر رسوائی دوسرا عذاب قبر میں دیں گے سما یوردو نایلا عذاب عظیم پھر وہ لوٹائے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف کون سی آیت ہے جی سورت توبہ کی آیت نمبر 101 ہے جی جتنے حضرات اس وقت پڑھ رہی ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں وہ اس آیت کو غور سے پڑھیں جو جن کے سامنے قرآن نہیں ہیں میں ان سے بڑے پیار سے اپیل کروں گا کہ وہ بھی موقع ملے تو اس آیت کو کھولیں سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو ایک جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہو قطع نظر اس سے کہ وہ دو بندی ہے بریلوی ہے اہل عدیث ہے یا اہل تشیو ہے وہ آپ اٹھا لیں بالکل اس کا لفظی ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچے ہاشیا بریکٹ کسی کو نہیں دیکھنا آپ نے کتنے واضح الفاظ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے آس پاس بھی کچھ لوگ منافق ہیں اور خود مدینے کے اندر بھی کچھ لوگ نفاق پہ ڈٹے ہوئے ہیں آگے اللہ کہتے ہیں لا تعالم میرے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے نہنالم نا ہم انہیں جانتے ہیں نبی پاک زندہ ہیں مدینے میں مدینے کے اندر منافق ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے اور آج ہمیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے انتقال کے بعد نبی پاک سب کچھ جانتے ہیں ہمارے حالات کو بھی جانتے ہیں عالم الغیب ہیں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے ہمارے علماء ہمیں یہ سکھا رہے ہیں اور قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے کہ مدینہ کے اندر منافق ہیں نبی پاک موجود ہیں زندہ ہیں اور اللہ کہتے ہیں اللہ تعالم ہم میرے پیغمبر آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے اگر آپ مدینہ میں بسنے والے منافقوں تک کو نہیں جانتے تو پھر ہمارے حالات سے بھی واقف نہیں ہیں وہ آخرو نہ بے پانچ صحابہ کی قبولیت توبہ یہ کون تھے جی جو بغیر کسی عذر کے تبوک نہیں جا سکے عذر کوئی نہیں تھا بیمار بھی نہیں ہیں مالی حالت بھی ٹھیک ہے بس سستی آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں پرسوں نکلتے ہیں یہ کام کر لے نکلتے ہیں یہ پانچ آدمی تھے جی ان میں ایک ہیں ابو لبابا انہوں نے کیا کیا جی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا کوئی عذر پیش نہیں کیا کوئی دیر نہیں لگائی لیٹ نہیں ہوئے آپ تشریف لائے تو یہ ستونوں کے ساتھ بندے ہوئے تھے ہم معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں ہمیں ستونوں سے اس وقت کھولا جائے جب اللہ ہماری توبہ قبول کرے اور نبی پاک اپنے ہاتھوں سے کھولتے ہیں۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے اور کچھ اور لوگ ہیں اے طرفو بے جنوبیم انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا خلطو عملا سالحن و آخرا سین خلطو ملے جلے کام کیے سالحن اچھے بھی و آخرا سین اور کچھ برے بھی اچھے کیا ایمان نماز زکوات نبی پاک کے پاس سات جہاد تبوک سے غیر حاضری پر اظہار ندامت یہ بھی تو اچھا کام تھا توبہ سیئن تبوک سے غیر حاضری منافقین سے عملی موافقت یعنی منافق بھی نہیں گئے تھے نا ان کے ساتھ عمل موافقت ہو گئی یہ ہے سیئن اللہ ہو امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ اموالم سدا کا تن چنانچہ توبہ قبول ہو گئی یہ اپنا سارا مال لے کر نبی پاک کی خدمت میں آ گئے کہ ہمارا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے لیکن آپ نے ایک بٹا تین قبول کیا سارا قبول نہیں کیا ایک بٹا تین خزمن اموالحم سدا کا میرے پیغمبر لے لے ان کے مالوں میں سے صدقہ خیرات تو کہ تو ان کو پاک کرے ان کا تزکیہ کرے بہا ان صدقات کے ذریعے وسل علیم میرے پیغمبر ان کے لیے دعا بھی کرنا سلا تک سکن لہوم یقیناً تیری دعا مجھے بے اطمینان ہے لہم ان کے لیے سکن مجھے بے اطمینان تو ان کے لیے دعا بھی کر واللہ اللہ سمیون علیم اللہ سننے والے جاننے والے ہیں علم یا علمو یہ آئندہ کے لیے ترغیب ہے جی یا انہی پانچ آدمیوں کے بارے میں ہے جی کہ کل تک تو یہ ستونوں سے بندھے ہوئے تھے کوئی مومن ان سے بات نہیں کرتا تھا تو اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی اس کی اللہ نے وجہ بیان کی کیا وہ نہیں جانتے بے شک اللہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے بیا اخل صدقات اور لیتا ہے صدقات یہ لینا استیارہ ہے قبول کرنے سے یعنی قبول کرتا ہے بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا وکول ملو میرے پیغمبر کہ عمل کرتے رہو اے ملو کہا اولا تائبین یہ جو پانچ بندے توبہ کرنے والے ہیں نا انہی جیسے عمل کرو کیسا عمل کیا انہوں نے فسا یر اللہ عمل ہکم آگے دیکھے گا اللہ تمہارا عمل تمہارے کام اور اس کا رسول دیکھے گا اور مومن دیکھیں گے تم جو کہتے ہو کہ جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی آئندہ ایسا نہیں ہوگا تو چلو دیکھتے ہیں تمہاری کارگزاری تمہیں موقع دیتے ہیں کہ تم عملی طور پر زندگی کیسے گزارتے ہو آئندہ بھی یہی حرکتیں کرتے ہو یا آئندہ تم صحیح چلتے ہو ہمارے ساتھ اللہ بھی دیکھے گا رسول بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھیں اور تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب و شہادہ کی طرف پھر بتائے گا تمہیں جو تھے تم عمل کرتے وہ آخرون اور کچھ اور ہیں تین مخلص صحابہ کا ذکر جی ان پانچ کے علاوہ تین اور تھے جی کا ابن مالک ہلال ابن امیہ مرارہ بن ربی مخلص مومن صحابیت جی. تینوں اور کچھ اور بھی ہیں مرجونہ. وہ امید امیدوار کیے گئے لے امر اللہ اللہ کے حکم کے کہ تم انتظار کرو ان کی توبہ ان پانچ بندوں کی طرح قبول نہیں ہوئی انہیں انتظار میں رکھا گیا اما یو یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا و اما یتوب علم یا اللہ ان پر متوجہ ہو جائے گا اور اللہ سب کچھ جاننے والے بھی ہیں حکیم بھی ہیں وہ صحیح فیصلہ کریں گے حدیث میں حدیثوں میں حضرت کا ابن مالک سے اس سارے واقعہ کی بڑی تفصیل موجود ہے حضرت قاب خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کس طرح شریک نہ ہو سکے آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں یہ کام کر لیں تو نکل جائیں گے یہ کام کر لیں تو نکل جائیں گے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لیا تو انہوں نے معافی مانگنے میں تھوڑی سی دیر کر دی انہوں نے تو اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا انہوں نے تھوڑی سی کیا کر لی دیر کر لی آ کے عذر پیش کیا کہ کوئی عذر نہیں تھا جی آپ نے فرمایا انتظار کرو اور مسلمانوں سے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں کلام کرے کوئی نہیں بولے بائیکاٹ ہو گیا حضرت کب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا تو میں دوران نماز کن اکھیوں سے نبی پاک کو دیکھتا تو آپ میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے اور یوں ہی میں سلام پھیرتا آپ اپنا رخ پھیر لیتے تھے سب سے بڑی پریشانی میرے لیے یہ تھی کہ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو نبی پاک تو ناراض ہیں تو میرا کیا بنے گا یہ سب سے بڑی پریشانی تھی مجھے ایک علاقے کے گورنر نے اپنا ایلچی بھیجا ایلچی نے مدینے کے بازار میں لوگوں سے پوچھا کاپ کون ہے تو میں وہی موجود تھا لوگوں نے کہا وہ ہے تو اس نے مجھے اس گورنر کا خط دیا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے سردار تجھ پہ ناراض ہو گئے تو اگر توں ہمارے علاقے میں آ جا تو جو عہدہ تم مانگو گے میں وہی عہدہ تمہیں دوں گا مال سے بھی تمہیں مالا مال کر دوں گا میرے ہاں آ تو میں نے سوچا اب کفار کو بھی مجھ سے امیدیں ہونے لگی کہ میں پلٹ کے اس طرف چلا جاؤں گا اس ایلچی نے مجھے کہا کہ اس کا جواب چاہیے تو قریب ہی ایک تندور تھا میں نے وہی خط اس تندور میں ڈالا اور میں نے کہا اپنے گورنر کو یہ کہہ دینا کہ کاب کا یہی جواب ہے کچھ دنوں کے بعد آپ نے ان کی بیویوں سے بھی کہہ دیا کہ اپنے اپنے مے کے چلی جاؤ تم بھی چھوڑ دو بیویاں بھی چلی گئیں رشتہ دار بولتے نہیں سلام نہیں دیتے پچاس دنوں کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی پچاس دنوں کے بعد اس کا بڑا چرچا تھا مدینے میں ہماری پریشانی اور رات کے ٹائم وہی اتری غالباً حضرت ام سلامہ کے ہاتھ تھے غالباً تو آپ نے اسی وقت اپنی اہلیہ کو بتا دیا کہ ان تین بندوں کی توبہ قبول گئی تو انہیں جو نہیں اطلاع دیں تو بڑے پریشان ہیں تو آپ نے فرمایا سو جاؤ اس وقت اطلاع دیں گے تو سارا مدینہ ٹوٹ کے آ جائے گا صبح دیکھیں گے صبح کی نماز کے بعد آپ نے ان آیتوں کو تلاوت کیا جو آگے آ رہی ہیں ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارہ سنائی تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ ایک صحابی میرے گھر کی طرف دوڑا میں چھت پہ تھا اپنے گھر کے کہ مجھے وہ خوشخبری سنائے تو دوسرے صحابی نے وہیں مسجد نبوی ہی میں سے کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہیں سے مجھے آواز لگا دی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہو گئی تین بندوں کی انہی کا ذکر ہے وہ آخرون میں اور اس کے بعد اس کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے ولزی نت خزو مسجد ذکر خباست منافقین ولزینت خزو اے من ہوم ان منافقوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں امام راضی نے لکھا جی تفصیر کبیر میں ولزینت خزو اے من ہوم الزین اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے بنائی ایک مسجد زیرارن مسلمانوں کو ضرر دینے کے لیے شاہ عبدالقادر القادر صاحب نے میں کیا زد پر و کفرن کفر کے لیے و تفریح بین المومنین اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے و ارسادن ارسادن کا میں نے مورچہ کمین گاہ اور مورچہ اس آدمی کے لیے جو لڑ چکا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے من قبلو اس سے پہلے بھی زرارن کفرن تفریقن ارسادن یہ چاروں اتخذو کے مفول لہو ہیں جی مسجد ان اغراض کے لیے بنائی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے کفر کی نشو نما کے لیے مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور وہ آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑ رہا ہے اس کے لیے مورچہ یہ کون ہے ابو عامر فاسک یہ پہلے تھا ابو عامر راہب ہونین میں شکست کے بعد یہ شام کی طرف بھاگ گیا تھا اور شاید روم کو اس نے تیار کیا کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے اگر تم حملہ نہیں کرو گے تو تیری سلطنت بھی خطرے میں ہے جس طرح وہ چھا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں فتوحات ہو رہی ہیں تو وہ تو ایک بہت بڑی سلطنت بنے گی تو ابو عامر نے مدینے کے اپنے منافق ساتھیوں کو لکھا کہ تم ایک بیٹھک بناؤ مسجد کے نام پر میں شاعروم کو تیار کر رہا ہوں فوجی امداد لینے کی کوشش کر رہا ہوں ایک مسجد بناؤ مسجد کے نام پر ایک جگہ بناؤ جہاں میٹنگ ہو مشورے ہو منصوبہ بندی ہو اور میرا کوئی ایلچی آنا چاہے تو آسانی کے ساتھ اس جگہ تمہیں مل جائے انہوں نے مسجد بنانے کے بعد آپ سے درخواست کی کہ آپ ہماری مسجد میں ایک نماز پڑھا دیں تاکہ مسجد بابرکت ہو جائے آپ نے فرمایا تبوک جا رہا ہوں واپسی پہ پڑھاؤں گا اللہ تعالیٰ نے واپسی پر یہ اطلاع دے دی ولایا لفنا اب وہ قسمیں کھائیں گے ان اردنا الل حسن نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا اور جی بعض اوقات بارش ہو جاتی ہے اندھیری ہوتی ہے تو مسجد کبا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ معذور لوگ ہیں بوڑھے لوگ ہیں وہ کبا نہیں جا سکتے تو ہم نے قریب ایک مسجد بنا لی واللہ اللہ انہم یشاد ان اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں انہوں نے تو یہ مورچہ بنا ہے لا تکم فی ابدا میرے پیغمبر آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں منع کر دیا جی لا مسجد اس سے سالت تکوا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوے پر من اول یوم پہلے دن سے احق کو وہ مسجد زیادہ لائق ہے انتقو فی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں امام بخاری نے کہا ہوا مسجد کبا مسجد کبا مراد وکیلا مسجد نبوی اور کچھ لوگوں نے کہا مراد مسجد نبوی ہے مسجد کبا جسے مومنوں نے بنایا تو یہ تو اس سے سالہ تکوا ہو گئی اور مسجد نبوی کی تعمیر تو امام الانبیاء نے کی تھی تو یہ تو بدرجہ اولا اس سے بہتر ہو گئی فی رجالن اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو ہبو نا پسند کرتے ہیں اتتا ہرو خوب پاک صاف رہنے کو زہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی واللہ اللہ یو اور اللہ بھی پسند کرتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو یہ ابو عامر جو ہے جس کی ایما پر یہ مسجد بنائی گئی یہ حضرت حنزلہ کا والد ہے غسیل الملائکہ جسے فرشتوں نے غسل دیا تھا عہد میں یہ بھی نبی پاک کے عالم الغیب ہونے کی ہے اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کبھی ان سے وعدہ نہ کرتے کہ میں تبوک سے واپسی پر تمہاری مسجد میں نماز پڑھاؤں گا بڑی کوشش کی میں نے جب مسجد کبا ہم گئے کہ کوئی ہی ہو کہ یہ مسجد زرار کس جگہ پہ تھی اتنی بات تو ہے نا قبا کے قریب تھی کہ انہوں نے کہا جی بندے نہیں آ سکتے تو بارش میں یا بزرگ لوگ تو ہم نے ایک الگ مسجد بنا لی لیکن جو مدینے میں رہنے والے لوگ تھے مدتوں سے رہ رہے تھے انہیں ساری جگہوں کا پتا تھا وہ بھی اس کی نشاندہی نہیں کر سکے کوئی نشاندہی نہیں ہو سکی اس مسجد کی آفامن سبنیا نہو ال تکوا مسجد کبا کے بانیوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں بشارت بھی کیا پس وہ کیا پس وہ آدمی جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ تقوا من اللہ اللہ سے پرہیزگاری پر تقوے پر اللہ سے ڈر کے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جیسے مسجد کبا خیرون یہ آدمی بہتر ہے ام من اصا بنیا نہ ہو یا وہ آدمی جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی الا شفا اوپر کنارے گوروفن کھائی ہارن گرنے والی ایک کھائی ہے گرنے والی ہے اس پہ اس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھ دی فنہار اب فی نار جہنم پس وہ گر پڑی اس بندے کو لے کے جہنم کی آگ میں ولہ یہ دل قو م اور اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا لا یزال و ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت اللہ بنو جو عمارت انہوں نے بنائی وہ کیا رہے گی ریبتن کھٹکتی یا ریبتن شک ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی وہ عمارت کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں ہمیشہ مجھے بے حسرت رہے گی کہ جن اغراض کے لیے بنائی تھی وہ پوری نہیں ہوئیں الٹا رسوائی الگ ہو گئی ان تک کلوبہ مگر یہ کہ کٹ جائیں ان کے دل یہ کنایا ہے دوام حسرت سے جی یہ مراد نہیں ہے کہ موت کے بعد انہیں راحت مل جائے گی نہ یہ کنایا ہے دوام حسرت سے واللہ ولیم الحکیم ان اللہ اشترا من المو بشارت للمومنین منافقین کے مقابلے میں مومنین کا ذکر ہو رہا ہے جی اور ترغیب الل الجہاد بھی ہے جی بے شک اللہ نے خرید لیا یعنی اللہ مشتری ہے جی خریدنے والا من مومنین مومنوں سے مومن بائے ہو گئے جی بیچنے والے بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے انفسہم و اموالہم یہ مبی ہو گئی جی یعنی سودا وہ چیز جو خریدی گئی مبی بے انح الجنہ یہ سمن ہو گیا جی رقم جس کے بدلے میں خریدا گیا بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے یوکات فی سبیل اللہ وہ مومن لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں فکت پھر وہ مارتے ہیں و یقتلون اور وہ مارے جاتے ہیں وادن علی حقا وعدہ جو لازم ہے اللہ پر تورات میں انجیل میں قرآن میں وعدہ ہو چکا اس کے ذمے سچا ومن اوفا بے آدی اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر فستا بیرو اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ بے بیے کم اپنے سودے پر اللہ با یا تم بھی جو سودا تم نے اللہ سے کیا اللہ سے جو سودا کیا ہے نا اس پہ خوشیاں مناؤ ظالک بزال هو الفظ العظیم اور یہی ہے کامیابی بڑی صرف جہاد ہی نہیں ان میں اور خوبیاں بھی ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں جی پہلے تو صرف جہاد کا ذکر ہے نا مال جان اللہ کو بیچ دیا لڑتے ہیں مارے جاتے ہیں اللہ نے فرمایا صرف جہاد فی سبیل اللہ نہیں ان مومنوں میں اور بھی بڑی خوبیاں ہیں اتائے بونا توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحام دونا اللہ کی ہمدو سنا کرنے والے اسائے ہونا کچھ لوگوں نے السائے ہون اسائے مون روزہ رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی معنی کیا کرتبی نے نقل کیا سائے ہون سا الطالبون الطالبون العلم اطالبون سے مراد علم دین کو طلب کرنے والے لوگ ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں علم کی تلاش کے لیے سیاحت کرتے ہیں امام رازی جی تفسیر کبیر نے نقل کیا تو وکیلا المجاہدون فی سبیل اللہ الراکعون کے رکو کرنے والے الساجدون سجیدہ کرنے والے العامرو بالمارو بل مارو ون حکم کرنے والے نیکی کا اور روکنے والے برائی سے یہاں واؤ آتفا لائے ہیں جی پہلے نہیں لائے اتائیبون البدون الحام کہیں واؤ آتفا نہیں آئی الامرون اور الناہون اس کے درمیان واو عاطفہ لائے ہیں اس لیے کہ ال و ون یہ دونوں مل کر ایک صفت بنتے ہیں یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ دونوں ملیں تب صفت بنتے ہیں و الحا فض حدود اللہ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے و بشر اور مومنوں کو خوشخبری سنا جب یہ آتے اتر رہی تھیں ان اللہ اشترا من المنین اللہ نے خرید لیا یہ ماضی کسی گئے تو کون تھے اس وقت یہ کن سے اللہ خرید رہا ہے یہ کن سے اللہ سودے کر رہا ہے میں تو نہیں تھا تو صحابہ تھے نا تو صحابہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں اللہ نے ان سے سودا کیا ہے اور جنت کا ان سے وعدہ کیا ہے اور پھر ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں اتائبون العابدون الحامدون حامدون الراکعون الساجدون ما ساجدون ماں کان نبیے مشرقین سے جہاد کرو اگر مشرق مارے جائیں یا مر جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ماکان علی نبی کسی نبی کو لائق نہیں روا نہیں ولدینہ آ اور ایمان والوں کو بھی لائق نہیں آئیں تک فرول کہ وہ بخشش مانگیں مشرقین کے لیے ولاؤ کانو الی قربا اگرچہ وہ قریبی رشتے داری کیوں نہ ہو اس کے لیے بخشش کی درخواست نہیں کرنی ممباد ماں تبین علوم بعد اس بات کے کہ ان کے لیے واضح ہو گیا انہا اصحاب جئی کہ بے شک وہ مشرق دوزخیوں میں سے دوزخی ہیں جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انہو من میوشرق باللہ فقد حرم ملا علیہ الجنہ جب یہ واضح ہو گئی ان اللہ یغفر ان کا بھی وہ یگ فرو مادو نظال کل می شاہ اس کے بعد کسی مشرق آدمی کے لیے مغفرت نہیں مانگنی ولاکانو الی قربہ اگر اگرچہ وہ اپنا قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو باپ ہے ماں ہے بھائی ہے بیٹا ہے چچا ماموں کام بڑا مشکل ہے کام بڑا مشکل ہے یہاں صرف جنازے کی بات نہیں ہے کہ جنازہ نہیں پڑھنا نہ استغفار یعنی کوئی مشرق کافر مر گیا تو آپ تاذیت تو کریں لیکن وہاں جا کے یہ کہنا اللہ بخشے مرحوم بڑے نیک تھے بڑے حاجی صاحب تھے اللہ مغفرت فرمائے جی ان کی یہ جملے کہنے کی اجازت تو نہیں جنازہ تو بڑی دور کی بات ہے یہ جملے بولنے کی یہ دعا مانگنے کی مشرق کے حق میں اجازت نہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کہنا چاہتے ہیں کہ جو مومن لوگ ہیں موحد موحد مومن یہ میرے دوست ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں موحد جو ہوئے مومن جو ہوئے اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ تُو میرا دوست ہے تو میرا محبوب ہے تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا تیری میری لڑائی چنگی نہیں لگ دی کہ میں آسمان سے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف نہیں کرنا اور تم زمین پہ کھڑے ہو کے کہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے اللہ نے فرمایا تیرا میرا جھگڑا اچھا نہیں لگتا تو بھی فرش پہ وہی بات کر جو عرش پہ میں کر رہا ہوں. تو نے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی ول آیت ال نزلت فی ابی طالب ہاض عل آیت دلیل اللہ انا ابا طالب ماتا کافرن وہو ال معروف من مذہب اہل سنت رول مانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قابل منی الکال متلتی ارز تو المی فردا جس آدمی نے اس کلمے کو قبول کر لیا جو کلمہ میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا فر ردہ میرے چچا نے اس کو رد کر دیا تھا فاحی الحو نجات اسی کلمے پر لوگوں کی نجات کا دار و مدار ہے مشکات میں بھی ہے مسند احمد میں بھی مسلم میں کہ میراج میں جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے اپنے چچا ابو طالب کو جہنم میں دیکھا کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھور رہا تھا جس طرح ہنڈیا میں پانی رکھا جائے اور اسے چولہے پہ چڑھایا جائے تو نیچے آگ جلے تو وہ پانی ابلتا ہے یہ مسلم کی حدیث ہے اسمائے رجال کی جو ہماری کتابیں ہیں اگر آپ کو دوسری کتابیں عام نہ مل سکیں جو میزان العتدال ہے یا دوسری کتابیں ہیں تو مشکات کے آخر میں کچھ ورق لگے ہوئے ہیں مشکات کے آخر میں ان میں کچھ راویوں کا ذکر ہے اسے دیکھ لیں تو جب ابو طالب کا وہاں ذکر آیا تو وہاں لکھا ہوا ہے ابد الزا اسمہو عبد مناف اسمہو عبد مناف ابو طالب کا نام کیا تھا عبد مناف ابو لاف کا کیا نام تھا ابد العزا عبد یہ تو میرے پیارے پیغمبر کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام الہامی ہے جس عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبد العزا رکھا دوسرے کا عبد المناف رکھا اللہ نے میرے نبی کے والد محترم کا نام رکھوایا عبد اللہ تو عبد مناف اسمائے رجال کی آپ ساری کتابیں پڑھیں ان کا نام ابد مناف ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ شرکیہ نام والا کوئی بندہ آتا تو آپ اس کا نام تبدیل کر دیتے تھے عبد ہوتا تو آپ عبداللہ نام رکھ دیتے تھے اگر ابو طالب نے بھی کلمہ پڑا ہوتا تو ان کا نام ابد مناف نہیں ہونا چاہیے تھا وما کان استغفارو ابراہیم البی ابراہیم لیا ایک سوال کا جواب ہے جی کیا سوال ہے جی حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے کیوں بخشش کی دعا مانگی اگر مشرق کے لیے استغفار نہیں انہوں نے کیوں دعا مانگی ربنا اغفر فرلی والے والے اس کا جواب ہے وہ مکان استغفارو ابراہیم اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم کا لے اب اپنے بابا کے لیے اللہ مگر ایک وعدے کی وجہ سے تھا وعدہ ہا ہو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے اس کو, اس کو آپ صورت مریم میں پڑھ چکے جب والد نے کہا نا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے تو حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیہ کا سو پھرو لاکا میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا تو وہ جو وعدہ کیا تھا نا اس وعدے کو نبھایا دعا مانگتے رہے فلما تبیا لو پھر جب ابراہیم پر یہ بات کھل گئی واضح ہو گئی انہو ادب لللہ کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے تبرا منو تو ابراہیم اس سے بیزار ہو گیا فلم منجی حتل وہی یا زندہ تھے تو ہدایت کی دعا کرتے رہے مر گیا واضح ہو گیا اللہ کا دشمن تھا اسی حالت میں مر گیا ابراہیم بیزار ہو گئے ان ابراہیم اللہ ان حلیم بے شک ابراہیم بڑے نرم دل تھے الح نرم دل شاہ ولی اللہ میں نے کہا درد مند حلیم بڑے تحمل والے تھے وماکان اللہ علیہ اللہ قومن اور نہیں اللہ کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو باد ہداؤں بعد ہدایت دینے کے بعد راہ دکھانے کے حتائیو بی نہ لہما تکون یہاں تک کہ اللہ ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے کس کس چیز سے انہوں نے بچنا ہے اسی لیے تمہیں بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ مشرقین کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کرنی یا <تحد> <تص> مفہوم یہ ہے اللہ کسی بندے کے دل پر مور نہیں لگاتا لیکن مور لگانے سے پہلے ہدایت واضح رستے اس بندے کو دکھا دیتا ہے یا اساب رسول کے ذہن میں آیا کہ یہ جو ممانعت آئی ہے کہ مشرق کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی اس سے پہلے مشرقین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے ہیں اندیشہ لائق ہوا کہ ہم گمرائی کا کام کرتے رہے ہیں اللہ نے جواب دیا کہ جب تک واضح بات نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مواخذہ نہیں ہے ان اللہ بک ال علیم بے شک اللہ ہر چیز پر ہر چیز کو جاننے والا ہے ان اللہ لو السماوات والارض بے شک اللہ اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ مالک المندون اللہ ولیین اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمیتی اور نہ کوئی مددگار کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں میں عالم الغیب بھی ہوں مالک بھی ہوں موہی بھی ہوں ممید بھی ہوں قوت والا بھی ہوں قادر بھی ہوں میرے منع کرنے کے باوجود میں نے منع کیا ہے کہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی میرے منع کرنے کے بعد اگر مشرقین کے لیے استغفار کرو گے نا تو میں مالے کو مختار ہوں میں تمہیں اس کی سزا دوں گا اور تمہیں بچانے والا بھی کو نہیں ہوگا لکتاب لکتاب اللہ وبی بشارت دنیا ون نبی ول اس کو ذرا غور سے سنیں گے یہاں بڑا خوبصورت اللہ نے انداز اپنایا ہے جی بڑا بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ کو صحابہ کی عظمتوں کا کتنا خیال ہے صحابہ کی اللہ کتنی دلجوئی کرتا ہے یہ پریشان نہ ہوں یہ نشانے پہ نہ آ جائیں ذرا دیکھیے کس طرح اللہ نے بات کی لکتاب اللہ نبی اللہ مہربان ہوا نبی پر حالانکہ نبی پاک کا کیا تھا تبوک کے معاملے میں آگے تبوک کا ذکر ہے نبی پاک کا کیا قصور تھا کہ اللہ نے ان پر توجہ کی اس کو ذکر کیا جی اللہ متوجہ ہوا مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر اللہ زی نتبہ جنہوں نے اس نبی کی پیروی کی فی سات اسرا مشکل کی گھڑی میں اللہ تبوک کی گھڑیوں کو مشکل کی گھڑیاں کہہ رہا ہے جی تبوک ممبادے بعد اس بات کے کا قریب تھا یزی متزلزل ہو جائیں ڈگمگا جائیں قلوب و فریق کے دل ایک فریق کے ان مومنوں میں سے قریب تھا کہ ان کے دل دگ مگا جائیں متزلزل ہو جائیں کادا <تصفيق> کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایسا ہوا نہیں قریب تھا ہوا نہیں ایسا یعنی ان کے دل میں آتا تھا سفر بڑا لمبا ہے گرمیوں کا موسم ہے کھجوریں پکی ہوئی ہیں سواریاں نہیں ہیں یہ سمتاب عالیم پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا انو بےم رعوف الرحیم بے شک اللہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں وال سلاست اور اللہ مہربان ہو گیا ان تین صحابیوں پر اللہ خلفو جن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا تھا اصل میں اللہ ان تین کا ذکر کرنا چاہتے تھے جی جن کا قصور تھا جو تبوک میں نہیں گئے اور واپسی پر انہوں نے جلدی معافی بھی نہیں مانگی پچاس دنوں کے بعد اللہ ان کی توبہ قبول کر رہا ذکر ان تین کا کرنا تھا لیکن اگر اللہ صرف انہی تینوں کا ذکر کرتا نا تو ان کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی بھائی ساڈا ذکر ہویا کہ ہم سے قصور ہوا تو پھر اللہ ہم پہ متوجہ ہوا تو ہمیں ہم ہمارا ذکر ہے اللہ نے ان تینوں کی دلجوئی کرنے کے لیے سب سے پہلے تاب اللہ علنبی کا ذکر شروع کی کہ ان تینوں کی دلجوئی مقصود ہے کہ نبی پر بھی وہی جملہ لفظ استعمال ہوا مہاجرین پر بھی وہی انصار پر بھی وہی اور ان تینوں پر بھی وہی وال سلاستینہ خلفو اور ان تین شخصوں پر بھی الینہ خلفو جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا حتہ ذاکاقت علیہ الرزو یہاں تک کہ تنگ ہو گئی ان پر زمین ہو بت باوجود کشادگی کے وزاکت علیہ انفسوم اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں بھی رشتہ دار دور سلام کا جواب کو نہیں دیتا بیویاں دور ہو گئیں وزنو اور انہوں نے سمجھا اللہ مل جا من اللہ کہ کوئی پناہ نہیں من اللہ اللہ کی گرفت سے اللہ علی مگر اسی کی طرف پنا ہے تو صرف اللہ کی طرف ہے اور مصیبتوں میں دکھوں میں دیکھیے حتہ زاقت علیہم الرز و وزاقت ہو بت علیہم انفوسو ہو آج جو حالات ہیں کرونا کی وجہ سے ہے یا نہیں یا جو کچھ ہے لیکن ایک طوفان سا آیا ہوا ہے تو لوگوں پر زمین باوجود کشادگی کے کیا ہو رہی ہے تنگ ہو رہی اپنی جانیں تنگ ہو گئی ہیں لیکن کیا ہے زنو اللہ مل جا من اللہ اللہ علیہ. انہوں نے گمان کیا سمجھا کہ مل جا جو ہے نا پنا یہ اللہ کی جھولی میں ہم دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں ماں اپنے بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں ماں کہہ کے پھر اس کی جھولی میں جاتا ہے <laughs> وہ اسے مار رہی ہے لیکن بچہ پھر ماں کی جولی میں کیوں بچہ سمجھتا ہے کہ پنا یہی ہے بچے کو پتا ہے مار رہی ہے جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کے سوا پنا کوئی نہیں اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ اللہ کبھی گرفت میں پکڑ لے عذاب میں پکڑ لے سختیوں میں پکڑ لے تو ملجا اور پنا ایک مومن کے لیے اللہ کی جھولی کے سوا کوئی نہیں سمتا علیہم پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا لے تاکہ وہ لوٹ آئیں پھر اللہ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ لوٹائیں ان اللہ وتواب الرحیم بے شک اللہ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا آمن آمنت اللہ ایمان والو ہمیشہ اللہ سے ڈرو ما صادقین اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہ دو ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دو یہاں کیوں کہا جی اس کا تعلق السلاسہ سے جی وہ تین بندے کس طرح منافقوں نے تو جھوٹ بولا میرے پاس سواری نہیں تھی جی میری ماں بیمار تھی جی میرا باپ بیمار تھا جی میری بیوی بیمار تھی جی انہوں نے جھوٹ بولے ان تین بندوں نے سچ بولا صاف صاف کہا کوئی ازر نہیں جی بس سستی ہو گئی ہے اللہ کہتے ہیں سچ بولنے کی وجہ سے انہیں کتنی کامیابی ملی اللہ کی رضا مندی حاصل ہو گئی لہذا ہمیشہ سچوں کا کیا دو ساتھ دو ماکان علیہ المدینہ یہ متعلق ہے جہاد کے زجر ہے زجر اور آئندہ کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی کہ اللہ کے نبی تو جہاد پہ چلے جائیں اور تم پیچھے گھروں میں بیٹھے رہو مکان علیہ علی المدینہ نہیں چاہیے تھا, تھا مدینے والوں کو وہ منہوم اور جو مدینے کے آس پاس ہیں من آراب دیہاتی انہیں بھی نہیں چاہیے تھا کیا ایت خلف کہ وہ پیچھے رہ جائیں ان رسول اللہ اللہ کے رسول کے جہاد میں اللہ کا رسول چلا جائے اور وہ پیچھے گھر میں بیٹھے رہے ہیں انہیں یہ نہیں چاہیے تھا ولا یار اور انہیں یہ بھی نہیں چاہیے تھا دوسری بات انہیں یہ بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ پسند کریں اپنی جانوں کو رسول کی جان سے یہ بھی نہیں چاہیے تھا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں گرمی ہے سفر بڑا لمبا ہے پیشہ فوج ہے مر جائیں گے زخمی ہو جائیں گے اور انہیں یہ بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ پیار کریں وہ پیار کریں اپنی جانوں سے انفسی رسول کی جان سے بڑھ کر زالے کا بھی یہ رسول کے ساتھ جانا اس لیے زال کا اشارہ جی یا انہی انتخلف یہ جو ہم پیچھے رہ جانے سے تمہیں ڈرا رہے ہیں نا منع کر رہے ہیں کیوں یہ اس لیے لایوسیب اوم زما نہیں پہنچتی ان مومنوں کو زما پیاس ولا نصب ان نہ تھکاوٹ ولا مخمسط نہ بھوک فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ولا یتاؤ نہ موتین اور نہیں وہ چلتے کسی چلنے والی جگہ پر جب وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں اور نہیں وہ چلتے کسی چلنے والی جگہ پر یغیز الکفار جس سے کافروں کو غصہ آئے یعنی مسلمان جا رہے ہیں یا لشکر جا رہا ہے کافروں میں جلن ہے بلا ی اور وہ حاصل نہیں کرتے من ادبن اپنے دشمنوں سے نئی کچھ بھی یعنی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے مصیبت پہنچتی ہے یا کامیابی یا مال غنیمت اللہ کوتبلوں مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے اس کے بدلے عمل صالح ہر قدم پہ عمل لکھے جا رہے ہیں وہ وادی طے کر رہے ہیں ان اللہ اجر المحسنین بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا ولان فکونا نفا اور اسی طرح اسے پچھلی کزا کر جی ولا اونا ولا موت ان اس کے ساتھ ذکر ہے اس کے ساتھ تعلق ہے ولاون فکونا اور اسی طرح وہ نہیں خرچ کرتے نہ کوئی خرچ کرنا سغیرتن تھوڑا ہو ولا کبیرتن نہ زیادہ ہو بڑا چھوٹا جو بھی خرچ کرتے ہیں ولا یقتا اونا اور نہیں وہ طے کرتے کسی وادی کو اللہ کوتے ولاؤ مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے کیا لے اللہ کے بدلا دے گا ان کو اللہ ما کانو یا ان کے امال کا بہتر سے بہتر بدلا یہ لکھا جاتا ہے ان کے امال کا اچھے سے اچھا بدلا اللہ ان کو دے گا تو یہ ترغیب ہو گئی جہاد کی کہ تم کیوں نہیں نکلتے ہو کیوں پیچھے رہ جاتے ہو وہاں تو بھوک پیاس تھکاوٹ ہر چیز کے بدلے میں اجر ہی اجر ہے اب آگے کیا کہنا چاہتے ہیں کا نل مو منہ لے جملہ موترز ہے برائے ترغیب الہ تعلیم الدین اور جہاد سے بھی اس کا تعلق ہے جی یہ جو ہم نے ترغیب دی ہے کہ ہر ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں بڑا اجر ہے نکلو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ سارے نکل جاؤ یہ کہنا چاہتے ہیں وماکان المومن اور مومنوں کو یہ بھی نہیں چاہیے لیکن فروخ کہ وہ نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے بھائی جہاد کی بڑی فضیلت ہے جی چلو جی جہاد کے لیے نکلو سارے نہیں فلولہ نفرا من کلے فرقت مینوم پس کیوں نہیں نکلے پس کیوں نہیں نکلے من کل فرقتن ہر بڑی جماعت میں سے تائفتن ایک ٹولی ہر بڑی جماعت میں سے کچھ حصہ جہاد کے لیے چلا جائے لے تفقہ فدین تاکہ وہ بڑی جماعت نبی پاک کے پاس رہ کر دین کی سمجھ پیدا کرے یعنی ایک حصہ اللہ کی رستے میں جہاد کے لیے نکل جائیں باقی یہاں رہ جائیں اور وہ دین کی تعلیم حاصل کریں دین کی سمجھ پیدا کریں بلے یون زیرو اور تاکہ وہ ڈرائیں کون یہ تعلیم حاصل کرنے والے تاکہ وہ ڈرائیں قوم آم, اپنی قوم کو ازارجا لعیم جب وہ لوٹ کے آئیں ان کی طرف جو ٹولی جہاد کے لیے نکل گئی ہے اور یہ ایک جماعت رہ گئی ہے یہ دین کا علم حاصل کریں جب وہ جہاد والے واپس آ جائیں نا تو جو انہوں نے پڑھا ہے وہ انہیں سکھا دیں لا اللہ یاد ارون تاکہ وہ بھی بچتے رہیں یا یو اللہ ددینہ آخری رکوع ہے جی اور مضامین سورت کا ارادہ ہے جی سورت میں جو مضمون بیان ہوئے ان کا یاد ہے سورت میں ایک مضمون بیان ہوا دعو سورت کا تل الزین اللہ من الب اللہ یومل دوسری چیز سورت میں کیا بیان ہوئی جی منافقوں پر زجریں بہت زیادہ شکوا جات مومنوں کو بشارتیں یا آمنو منو ایمان والو قاتل الزین یلونکم لڑو ان کافروں سے یلونکم جو تمہارے کریم ہیں جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں ان سے لڑو یہ کیا ہو گیا جی دعوی صورت اے دعوی صورت سورت والی کم گلزا اور چاہیے کہ وہ کافر پائیں تم میں گلزتن شدت گلزتن سختی و اور جان لو بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے بائیزامہ انزلت یہ ہو گئی جی زجرے اور شکوا ایک مضمون تھا زجریں اور شکوا مسلمان ایتے اترتی سورت اترتی آکام اترتے تو مسلمان فوراً اس کی تعمیر کرتے جی اس کے برعکس منافقوں کا کیا روی ہے ویزامہ ان ضلع سورت اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت کوئی حکم کوئی احکام فامینکل تو ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتی ہیں ائو تم میں سے کس کا زیادت و حاضی اس صورت نے ایمان بڑھا دیا یہ صورت نہیں اتری ہے جی کس کا ایمان بڑھ گیا ہے جی مزاق کر رہے ہیں من بشارت ہے جی آؤ اللہ فرماتے ہیں میں بتاؤں بس جو لوگ ایمان والے ہیں فضادت تم اس صورت نے ان کا ایمان بڑھا دیا وہم ہم یستب شیرون اور وہ خوش ہوتے ہیں یہ جو زیادت ہے ایمان کا بڑھنا امام اعظم تو فرماتے ہیں ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی ایمان ایمان ہی ہے تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے یہاں لکھا زیادہ تم اے آ بہا کما آمنو بما نزل کبلا ایک نئی صورت آئی نا جی نیا حکم آیا تو وہ اس پر ایمان لے آئے جس طرح پہلی صورتوں پر ایمان لائے فضاد تم ایمان بے زیادت مومن جس پر ایمان لانا ہے نا جس پر ایمان لانا ہے وہ بڑھ رہی ہیں ایک صورت پھر دو صورتیں پھر تین صورتیں پھر چار صورتیں پھر پانچ صورتیں پھر چھ صورتیں جس پر ایمان لانا ہے وہ چیز بڑھ رہی ہے اور یہ اس طرح ایمان لا رہے ہیں تو یہ ہے ایمان کا بڑھنا بڑھنادین فی کلوبہ زجر برائے منافقین اور وہ لوگ ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق والی فضادہ تم اس صورت نے بڑھا دی گندگی پر گندگی خباست پر ایک اور خباست کیا مطلب پہلے ایک صورت کا انکار کیا تھا اب ایک نئی صورت آئی اس کا انکار کر دیا وہ ماتو وہ کافرون اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں اولا یارو اولا یارونا کیا وہ نہیں دیکھتے اناؤم یوفت نون کہ وہ آزمائے جاتے ہیں فی کل عام ہر سال مرتن ایک مرتبہ او مرتین یا دو مرتبہ کب آزمائے جاتے ہیں جہاد جی؟ کے موقع پر سال میں ایک جہاد جو جہاد اس کا سفر کرنا پڑتا ہے ان کی پرکھ ہو جاتی ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سما لا پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے ان انفاق اپنی منافقت سے ولاحم یزکر اون اور اب بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے ویزامہ ان ضلعت اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے منافقوں کا ذکر چونکہ پوری سورت میں منافقوں پر بڑی زجریں تھیں نا اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے نظر آباز ملا باز دیکھتا ہے ایک ان کا دوسرے کی طرف منافق ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نظرہ اشارہ, اشارہ اشارہ اشارہ کرتے ہیں آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں اشارہ کرتا ہے ایک ان کا دوسرے کی طرف ہل یراکم کم کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے مومن سمن سم سرف ہو پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں صرف اللہ کلوباؤں اللہ نے پھیر دیے ان کے دل دین سے حق سے دین حق سے بے اللہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں کہ نبی پاک کی سوبت اور دین کے آکام ان کی تعمیر کرنے میں عجر کتنا ہے انہیں نبی پاک کی صحبت کی بھی سمجھ نہیں آئی لکجا کم رسول من انفوز ترغیب اتباع رسول اگر سمجھ سے کام لیتے نا تو نبی پاک کی صحبت کو غنیمت سمجھتے تحقیق آ گئے تمہارے پاس رسول من انفو سے تم ہی میں سے تمہاری برادری کا تمہاری جنس شاہ علی اللہ صاحب نے میں نے کی از کبیلا شما عزیز علیہ لئیے شا گزرتا ہے اس پر بھاری ہے اس پر مانت تم تمہارا تکلیف میں پڑنا ہری سونا لئی خواہش مند ہے الیکم تم پر یعنی تمہاری بھلائی پر ہدایت پر بل مومنین اور بالخصوص مومنوں پہ بڑی شفقت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں مہربان ہیں بڑے فین طب آخر میں مسئلہ توحید کا اعادہ جس کے لیے جہاد ہو رہا ہے پھر اگر وہ منہ موڑیں تو میرے پیغمبر کہہ حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ لا اللہ الہ الہ الہ الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس مسئلے کے لیے جہاد کرنا ہے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقصودی مسئلہ یہی ہے لا اللہ الہ الہ الہ اس کے سوا علا کوئی نہیں البکل تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا واہو رب العرش العظیم عظیم اور وہ ہے عرش عظیم کا مالک مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک مرید تھا شیخ عبداللہ اللہ یہ ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا چودہ سال کی عمر میں اس کا آبائی گاؤں پیلو وینس تھا تھل کا علاقہ پیلو وینس یہ ہندو تھا ہندو بچہ ہے تیرہ یا چودہ سال کی عمر ہے اس شیخ عبداللہ سے میری ملاقات ہوئی تھی ملاقات نہیں بلکہ ملاقاتیں اس کے بیٹے یہاں پیچھے گلی میں رہتے تھے تو پھر یہ بیٹوں کے پاس آیا تو ساری دن ہمارے پاس بیٹھا رہتا تھا یہ سامنے ہمارے شیتوت کے درخت ہوتے تھے کھلی جگہ ہوتی تھی اس کے نیچے چارپائی ہوتی تھی پھر ہم بھی اس کے پاس بیٹھتے تھے وہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے پاس اس نے زندگی کا اکثر حصہ گزارا بحثیت خادم کہتا ہے میں نے ان کے ساتھ گندم گائی بوریوں میں بند کی ایک طرف سے حضرت صاحب بوری اٹھاتے تھے ایک طرف سے میں اٹھاتا تھا ہم اٹھا کے لے جاتے تو شیخ عبداللہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیخ عبداللہ تین ایک گل دسا تو میں نے کہا جی بتائیں تو آپ نے فرمایا شیخ عبداللہ اللہ اللہ قرآن دے وچ اللہ قرآن دیا دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندہ راوینا مقیندہ توحید تے یہی اللہ صورتوں کے اندر جو کچھ بھی بیان کرتے رہیں جب اس سورت کو ختم کرنے پر آتے ہیں تو اللہ مسئلہ توحید پر آ کر سورت کو ختم کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں سے منوایا جائے لا الہ الا اللہ ہو ہورت یونس پہلے اس کا نامی ربط بیان کریں گے جی پھر اس کا مانوی ربط ذکر کریں گے نامی ربط کیا آ جی توبہ میں کہا فین تابو واقعی مسلات اوات کہ اگر وہ توبہ کر لیں اب فرمایا توبہ کریں قوم یونس کی طرح یعنی عذاب آنے سے پہلے اگر عذاب شروع ہونے کے بعد توبہ کی تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی فرآون کی طرح تباہ کر دیے جائیں گے یہ نامی ربات ہے توبہ کریں قوم یونس کی طرح عذاب آنے سے پہلے پہلے مانوی بچ جی سورت توبہ سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں آپ پڑھ چکے ہیں ان میں نفی شرک اعتقادی نفی شرک فیلی کا بیان عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں اور مختار کل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں لہذا عالم الغیب اور مختار اور متصرف سمجھ کے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو اب سورت یونس میں ان کے اس شبے کو دور کیا جائے گا کہ ہم تو انہیں شفیع غالب سمجھ کے پکارتے ہیں ہم تو انہیں شفیع غالب سمجھ کے پکارتے ہیں یہ دے نہیں سکتے دلوا دیتے ہیں یہ کر نہیں سکتے کام کروا دیتے ہیں اللہ ان کی نہیں موڑتا ہم تو اس نظریے سے پکارتے ہیں سورت یونس میں کہا گیا شفیع غالب سمجھ کے پکارنا بھی شرک ہے اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سورت یونس کا مرکزی مضمون کیا ہے کوئی سوال کرے آپ سے کہ سورت یونس کا مرکزی مضمون کیا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے نفی شفاعت غالبہ نفی شفاعت کاریا جس شفاعت کا تصور یہودیوں کے ذہن میں تھا عیسائیوں کے زین میں تھا اور مشرقین مکہ کے ذہن میں تھا اللہ ان کی نہیں موڑتا یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ان کی اللہ نہیں موڑتا یہ جو تصور تھا شفاعت غالبہ کا اس کی نفی ہے صورت یونس میں ایک بات جو یہاں اور کہنا چاہتا ہوں جو حضرات دورہ تفسیر پڑھ چکے ہیں پہلے وہ تو یقینا جانتے ہوں گے طلبہ بھی واقف ہیں دوسرے لوگ ذرا اس پر توجہ فرما لیں بقرہ میں چھ مضمون بیان ہوئے تھے توحید رسالت جہاد انفاق امور انتظامیہ امور مسلح ان میں سے چار مضمون عال عمران میں بیان توحید رسالت جہاد انفاق لیکن توحید کی صرف ایک شک کو بیان کیا گیا نفی شرک اعتقادی اللہ کے سوا مالک متصرف کوئی نہیں سورت نساء میں سورت بقرہ کا مضمون بیان کیا گیا امورے انتظامیہ والا مائدہ انام آراف تین صورتوں میں صورت بقرہ کا وہ مضمون بیان کیا گیا جب دعوے کو دوسری مرتبہ ذکر کیا تھا مقصود تھا نفی شرک فیلی ان تین صورتوں میں وہ مضمون بیان کیا گیا انفال اور توبہ ان دو صورتوں میں صورت بقرا کا مضمون جہاد والا اور انفاق والا بیان کیا گیا اب صرف ایک مضمون بقرہ کا رہ گیا جی کون سا جب تیسری مرتبہ دعوے کو ذکر کیا تھا آیت الکرسی میں تو وہاں مقصد کیا تھا میرے سامنے شفیع غالب ہو کوئی نہیں منزل یشف اندہ وہ جو بقرہ کا مضمون ہے نا جو دعوے کو تیسری مرتبہ ذکر کیا گیا تھا اور مقصد تھا یہ مضمون بیان کرنا کہ میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ اللہ سورت یونس میں بیان کرے کہ میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سورت یونس کا سورت بقرہ سے کیا تعلق ہے تو پھر آپ نے کیا کہنا کہ سورت باقارا میں جب تیسری مرتبہ دعوے کو ذکر کیا تھا آیت الکرسی میں تو اس وقت مقصد تھا نفی شفاعت غالبہ یہ جو مضمون ہے یہ اللہ سورت یونس میں بیان کرے دعوے سورت کا ذکر تین جگہ پہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں جی خلاصہ دعو سورت کا ذکر تین جگہوں پہ شروع شروع میں پھر آیت نمبر اٹھارہ میں اور پھر آخری رکو میں دعوے سورت کا ذکر تین جگہوں پہ دعویٰ کیا ہے جی مامن شفی اللہ ممباد ایزلی یہ ہے جی دعوی سورت کا دعوی تین جگہوں پہ دس دلائلے اکلی ہوں گے جی دس دلائلے اکلی تین سمرے ہوں گے جی اللہ دلائل کا نتیجہ نکالیں گے تین سمرے ایک دلیل ہے وہی ہوگی اور تخویف دنیاویہ کے دو تفصیلی نمونے جی تخویف دنیاویا کے حضرت نو کی قوم اور حضرت موسا کی قوم سے یہ صورت کا خلاصہ ہے جی. کیا دعوے صورت کا ذکر تین مرتبہ دلائل لکلی دس تین جگہوں پہ اللہ ان کے سمرے لائیں گے ایک دلیل وئی ہوگی اور تخویف دنیاویا کے دو نمونے ہوگی. شکوہ جات اس صورت میں زیادہ آئیں گے جی مشرقین کے رویوں پر مشرقین کی باتوں پر شکوے اور زجریں باقی تخویفات بشارات تسلیات یہ ہر صورت کا لازم ہے جی یہ ہر صورت میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں دعوے کے ماننے والوں کو اللہ خوشخبریاں دیتے ہیں نہ ماننے والوں کو اللہ ڈراوے سناتے ہیں اور داعی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تسلیاں دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام را حروف مقاط میں سے ہے اور اس کا معنی اور مراد اللہ بہتر جانتا ہے کان الناس تل کا آیات الکتاب الحکیم تمہید برائے ترغیب شروع میں تمہید باندھی یہ ایتے ہیں کتاب کی الحکیم محکم دانش سے بھری ہوئی الحکیم یہ ساری کتابوں کی ناسخ ہے اور اس کی ناسخ کوئی کتاب نہیں یہ الحکیم یا باہمی تناکوں سے محفوظ یا الحکیم بمینا حاکم ساری پہلی کتابوں پر حاکم یعنی نگہ بان ہے ان کی تصدیق کرتی ہے ان کو سچا بتاتی ہے یہ ایتیں ہیں دانش سے بھری ہوئی کتاب کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی یہ تو آپ نے اصطلاع حضرت صاحب کی پڑھی ہے کیونکہ نیٹ پہ کچھ لوگ ایسے بھی سننے والے ہوں گے جن کا تعلق اشاعت و توحید و سنہ سے نہیں ہوگا اور ہمارے اس طریقے سے وہ واقف بھی نہیں ہوں گے تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں سورت کے شروع میں الکتاب کی صفت الحکیم آ جائے تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس طرف ہو کہ یہاں دلائلے اقلی زیادہ ہوں گے اور جہاں الکتاب کی صفت المبین آ جائے المبین تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں دلائل نکلی زیادہ ہوں گے سورت یوسف کے شروع میں کیا کہا تل کا آیات الکتابل مبین وہاں دلیل نقلی تھی اور یہاں دلائل کون سے ہوں گے اکلی اکان لناس آجا بن شکوا ہے کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا لناس مشرقین مشرقین عرب یعنی اس کتاب پر جو موکم ہے اس کتاب پر جو دانش سے بھری ہوئی ہے بجائے ایمان لانے کے یہ کیا کر رہے ہیں انہیں کس بات پہ تعجب ہو گیا کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا اس بات پر ان اوہینا من ان او اونا اس بات پر میں نے میں نے کیا تعجب ہو گیا اس بات پر کہ ہم نے وہی کی ہے الا رجول من ہوم ایک آدمی کی طرف انہیں میں سے اس پر تعجب ہو گیا کہ جس پر وحی آئی ہے یہ بشر ہے ہماری برادری کا آدمی ہے کھاتا پیتا بازار میں چلتا انداز کہ ڈر سنائے لوگوں کو تخویف تخویف ہے جی وہی کی یہ لوگوں کو بتائے لوگوں کو ڈرائے آگاہ کرے آگاہ کرے وہ بشری لذینہ اور خوشخبری سنائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے مومنوں کو انا لہوم کدم سد کن بے ان لہوم بے شک ان کے لیے سچ, سچ کا مرتبہ ہے کدم سد کن درجتن آلی تن بیر محیط کدم سد کن جزا ابن عباس مظہری نے نقل کیا بے شک ان کے لیے بڑا اونچا مرتبہ ہے ان کے رب کے یہاں کالل کافرون پھر شکوا آ گیا جی کافر کہتے ہیں ان ہاضا ل ساحر بے شک یہ نبی یہ شخص یہ رجل ل ساحر جادوگر ہے واضح بجائے ماننے کے کہتے ہیں ایک بشر پہ کیسے وہی اتر سکتی ہے اور بجائے ماننے کے وہ اس بندے کو کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے ان نربا پہلی عقلی دلیل بھائی اس کو جادوگر کہتے ہو اس کا پیغام کیا ہے نبی کے بشر ہونے پر متعجب ہو رہے ہو آخر وہ نبی کہتا کیا ہے آؤ سنو وہ نبی کیا کہتا ہے ان ربا کو ملا اللہ بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو فی ست ایام ان فی مقدار ستت ایام چھ دنوں کے اندازے میں یعنی تدریجن تدریجن جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے تدریجن سمستوال لرش اس طبا کا مینا ایک اعتدال کا ہوتا ہے ایک استواء کا مینا استقرہ قرار کرار پکڑنا استوا لابا یعنی جانور کی پیٹھ پہ وہ بیٹھ گیا ہے ایک اس کا مینا ہوتا ہے کاسادا سما اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے غالابا جب اس کا سلا اللہ تو یہاں چوتھا مہینہ مراد ہے پھر غالب ہے عرش پر یہ متشابہات میں سے ہے جی اللہ کا عرش کیسا ہوگا کرسی کیسی ہوگی کیسے غالب ہے متشاب میں سے اس کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استبا الرش یہ کنایا ہے تسلط غلبہ ملک بادشاہی طاقت قوت اس سے کنایا ہے دلیل ان کی کیا ہے دلیل ان کی یہ ہے کہ جس جس جگہ پہ استواء اللہ لرش کا لفظ آیا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرتوں کا اور اپنی ملک کا اور اپنے خلق کا اللہ نے تذکرہ کیا یہ جو چھ دنوں میں پیدا کیا نا جی اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے ہامیم سجدہ میں آیت نمبر نو میں وہاں اس کی تفصیل آپ پڑھ لیں گے دو دنوں میں کیا چیز بنائی پھر دو دنوں میں کیا چیز بنائی پھر دو دنوں میں کیا چیز بنائی یودبیر العامر تدبیریں کرتا ہے کام کی مامن شفی انمباد دعوی سورت جی سورت کا دعوی ہے جی نہیں کوئی سفارشی مگر اس کی اجازت کے بعد کوئی شفاعت کے لیے لب نہیں کھولے گا ہاں شفاعت اس وقت ہوگی جب اللہ اجازت دیں گے مسئلہ شفاعت میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے صفحات کی بحث کو چار جملوں میں بند کر دیا ہے. مزہ ہی آ حالانکہ یہ کئی سفوں پہ بحث پھیلی ہوئی ہے کتابوں کے اندر کیا کہتے ہیں شافے معذون ہو شافے معذون ہو لہو مواحد ہو چلو جی کیا جو شفاعت کرنے والا ہے نا اس سے اللہ کی طرف سے اجازت ہو اجازت کے بغیر کوئی شفارش نہیں اور دوسری کیا مشہور لہو جس کے لیے سفارش کر رہے ہو وہ کون ہو موحد ہو مشرق کے حق میں شفات کوئی نہیں ظالم اللہ ربکم ابو کم اول دلیل کا سمرا جی یہ ہے اللہ رب تمہارا فو اسی کی عبادت اسی کی عبادت کرو یہ سمرہ نکلا اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں زمین و آسمان کو پیدا میں نے کیا عرش پہ غالب میں ہوں اور سارے کائنات کے کاموں کی تدبیریں کرنے والا میں ہوں تو پھر میرے سامنے کون ہے جو دم مار سکے کون ہے جو سفارش کر سکے اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے افلا تذکرون سوچتے کیوں نہیں ہو غور کیوں نہیں کرتے ہو جس جنازے میں حضرت حضیفہ بن یمان مدینہ میں موجودگی کے باوجود شرکت نہ فرماتے تو اس متوفا کو منافق تسلیم کیا جاتا یوں معلوم ہو جاتا لیکن جب حضیفہ کا انتقال ہو گیا تو پھر ان نامعلوم منافقین کو کیسے معلوم کی کیا جاتا تھا یہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بعد میں تو منافقین کا کلر کما گیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں کوئی ایسے نہیں تھے جتنے تھے وہ سارے کے سارے گوشہ اسلام میں آ گئے تھے شیعہ حضرات ابراہیم حضر کی طرف سے بیماری کے اعلان حضرت یوسف کی طرف سے پیالہ سامان میں رکھنے کو اپنے تقیہ کی حمایت میں لے آتے ہیں فرق واضح فرمائیں آپ نے بھی تقیہ چھوٹے کاف سے لکھا ہوگا اور انہوں نے بھی پھر چھوٹے کاف سے ہی لکھ ہے۔ تقیہ نہ تقیہ تکیا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقیہ نہیں کیا ہے وہ توریا اسے کہتے ہیں ایسی بات کہنا سچ بھی ہو خلاف واقعہ نہ ہو آپ تو تقیہ اسے کہتے ہیں کہ دل سے حضرت بکر کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور اوپر اوپر سے آپ نے بیعت کر لی تھی غلام نبی غلام رسول غلام حسین غلام عباس یہ نام رکھے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے غیر موحدین جب فوت ہو جائیں تو آپ ان کی تعزیت کریں وہ رساک و صبر کی تلقین کریں اور ان کے دکھ میں غم میں شریکوں صرف مغفرت کی ان کے لیے دعا آپ نے نہیں کرنی جس کا شرک واضح نہ ہو اس کی مغفرت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں شرک اس کا واضح نہ ہو اگر عورت کو گھر میں دوپٹہ کے بغیر کوئی مرم یا غیر مرم دیکھ لے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے دیکھنے والے کا یا عورت کا نہ دیکھنے والے کا وضو ٹوٹے گا نہ اس عورت کا وضو ٹوٹے گا جی تمام صحابہ میں سلی نے خلافت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا اس میں کیا حکمت تھی شین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ان کی دیگر ساتھیوں سے بیزاری تھی نہیں جی وہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور مدینے میں طوفانِ بدتمیزی مچایا تھا وہی لوگ حضرت علی کو مجبور کر کے مدینہ سے کوفے کی طرف لے گئے تھے مواحد کی تشریح فرما دیں اکثر ساتھی صرف اشاتیوں کو مواحد سمجھتے ہیں نہیں جی جو بھی شرک سے بچ گیا ہے شرک نہیں کرتا ہے اور اللہ کی وعدانیت اور کھری توحید کو تسلیم کرتا ہے وہ مواعد ہے جی اگر والدہ مشرک ہیں مسئلہ بتانے کے باوجود نہیں مانتا اور مر گئی تو اب بیٹے پہ کیا حکم ہے پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے جی آپ نے یہ قرآن مجید پکی اور سچی کتاب ہے اور سما کی واضح نفی کرتا ہے لیکن امام بخاری سما کے قائل ہیں امام بخاری نے کہاں سے دلیل دیکھیں امام بخاری صرف اس حد تک قائل ہو سکتے ہیں کہ مردہ اس قدموں کی آٹھ جو ہے وہ اس تک آ رہی ہوتی ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے تو صرف اس حد تک جو حدیث میں آ گئی ہے بات صرف اس حد تک قائل ہیں عام سلام دعا پیغام گفتگو اس کے امام بخاری قائل نہیں ہیں جی